الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع خرآنِ برادران سب کو شیب مسلم اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوشری شہباس اورتھیا اورتھیاں میں شرح اصماء الحسن کی ذہنی ہماری گفتگو اس میں کل لوگوں کو درس نمبر پانچ سو چوالیس ابلک ایک سو چھیاسی تھا اور آج کے درج جو ہے پانچ سو پینتالیس ابلک ایک سو ستاسی ہے پانچ سو پینتالیس دعوت شریف کی شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور ایک سو ستاسی اوراد فتھیہ کا درج نمبر ایک سو ستاسی ہے ابھی تک اوراد فتح کا ایک سو تراسی دس کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں تو ہماری بات جو ہے کل یا اللہ اصماء اوراد او واتحہ کا اہم حصہ یا اللہ ہاں جی ننانوی اصماء الحوسنہ کی بات شروع ہو چکا تھا تو اس میں مقدمے میں دو تین درس وہ میں نے تو نہیں دہرایا اور یہ دو درس دہرایا ہوں تو اس میں جو ہے آج کے درس میں کل یہ بحث ہوا تا لفظ اللہ تو اصما الحوسنہ میں سب سے پہلا اسم ذات یسمزات یہ مشتق ہے یا جامیت ہے اس سلسلے میں گفتگو ہو گیا ان علماء کی دلیل اور بحث نظریہ پیش ہوا جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود کا نام ہے اور یہ جو ہے جو مشتق نہیں ہے کسی لفظ سے نہیں بنا اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہے جو جس کا جو جیسا جو ہے یہ اسم ہے مسمہ کا اس طرح ذات وار تعالیٰ کے مسمّہ یعنی ذات لم یلت و لمبیلت ہے ہاں جی نہ کسی کا بب نہ کسی کا بیٹا ایسے ہی یہ اسم مبارک بھی نہ کسی اور لفظ سے بنا نہ اسے کوئی اور لفظ بنا بلکہ یہ صرف ذات واجب الوجود کا نام مقدس ہے باقی تمام آسمان ہٹنا اس کے لیے صفحت واقع ہوتی ہے یہ کسی اور قسم کے لیے صفت واقع نہیں ہوتی ہے یہ بحث کل کیا تھا تو آج کے بات میں جو ہے یہ نظریں پیش کر رہا ہوں کہ بعض علماء کے نزدیک ہاں جی اس میں اللہ مشتق ہے ہاں جی مشتق ہے جو مشتق ہونے کے قائل ہیں یہ کسی اسم سے بنا ہے کسی مضدر سے یہ اخذ کیا گیا ہے ہاں جی ان حضرات کا جو ہے ان کے اپنے درمیان بھی پھر اختلاف ہو گیا اولا یہ مشتاق ہے کہاں پھر اس کے بعد کس چیز سے مشتاق ہے یعنی کس چیز سے بنا ہے کون سی سے یہ اللہ جو ہے اخذ کیا گیا ہے بنایا گیا ہے اس میں پھر ان کا اختلاف ہو تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے اس میں اللہ مشتاق ہے جو مشتاق ہونے کے قائل ہیں ان میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کس مضدر سے مشتق ہے اور اس کا من ہو کیا ہے تو اس سلسلے میں تفصیل ہے کبھی نینی تعلیم ہے فخر الدین راضی کے چند اقوال ملاحدہ یہ اقوال جو ہے شرح اوراد فتح تاریخ انص الصابری صفر نمبر اٹھاسی پہ پر بھی ہے اور خصوصیات آسما الحسنہ کے صفر نمبر اٹھتیس پر نقل ہوئے ہیں اور اللہ البینہ طالب امام فخر الدین راضی میں بھی ہے یہ جو ہے مشت ہوں جس کے جو اقوال ہیں تو ان میں پہلا قول یہ لکھا ہے جو ہے یہ لفظ جو ہے اللہ تو ال سے مشتق ہے اس کے لفظ اللہ تو اللہ مشتق یعنی اس کے معنی ہیں سکن تو اللہ فلاں اس کے معنی تو معنی کیا بنے گا یعنی اس کے معنی پھر جو ہے اللہ کا پھر معنیٰ یہ بنے گا اللہ وہ ہے جس کے نام سے تسکین ہوتی ہے اس فیل سے مشتاق ہونے کے صورت میں پھر معنیٰ بنے گا اللہ وہ ہے جس کے نام سے تسکین ہوتی ہے یا اللہ وہ ہے جو آرام دل عارفین ہے اللہ تو سکونت نہ کے معنی میں ہے یا اللہ وہ ہے جو آرام دل عارفین ہے اللہ کی مالفا رہنے والوں کے لیے دل کے آرام کے صوف ہے جس طرح اللہ ذکر اللہ تدمین القلوف فرمایا اللہ وہ ہے جو تسکین قلب مسترین ہے اللہ وہ داد ادا ہے جو بے چارے پریشانہ وہاں ہو جاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو سکون کا ذریعہ ہے تسکین قلب مسترین ہے مستر بیچارہ بے یار و کے دلوں کو سکون پہنچانے والی وہ ذات ہے دوسرا اللہ وہ ہے کہ اللہ بذکر اللّہ تدمِن القلوب سے اس کی شان واضح ہو جاتی ہے اللہ وہ ہے کہ صلاحماء اللہ کی یاد سے انسان کے دل مطمئن ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتی ہے اس معنی میں تو یہ بولے دون کہ اللہ تو اللہ فعالان سے مشتاق پھر اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں دون جو ہے الہن و سے مشتاق ہے یعنی حمزہ الہن ولہن سے وَہن کے واو سے بدل کر آیا ہے اضمِ ولن تھا پھر الہن ہوا پھر اسی سے اللہ ہے جس کے معنی وارفتگی کے ہیں ہاں جی یعنی عاشق و شفت ہونا عاشق و شفت و کسی پر اور متحر ہونا ہاں جی وارغ عاشق و شفتوں نے کسی پر اور متحر ہونا اس معنی میں الہن و الہن تو پھر معنی کیوں بننے گا اللہ وہ ہے کہ قلب اس کا والہ و شفتہ ہے اللہ وہ کہ انسان کے دل اس کا شفتہ اور عاشق ہے اللہ وہ ہے کہ ارواح پاک اس کی شفتہ و فریفتہ ہے ارواح پاک فریش امبیال مقدس ارواح اللہ کی شفتہ اور فریفتہ ہے ہاں اور اللہ وہ ہے کہ ادرا کے محلوقات ہاں جی حیرت و درمندگی پر منتہا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیشانے میں ادراک کے مخلوقات انسانوں کے ادراک جو ہے حیرت اور درماندگی پر منطی ہوتا ہے ہاں جی وہ آخر میں یہی کہیں گے اللہ میں نے معروفت معرفت طرح حاصل کرنا تھا نہیں کر سکا یہی اقرار ان کی معرفت ہے عرفان اپنی شناخ میں اپنے نقصان کا اقرار ہوتا ہے یہی معرفت ہے نقصان اسے بلند ترین علم و عرفان تک پہنچاتا ہے یعنی صبح کا معرفنا کا حق کا معرفت کا اقرار ہاں جی یہ ہے نو الحن جون میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مارکات کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان متحر ہو جائے گا ایسی ذات جس کے پہچان سے معلومات متحر ہیں پریشان تیسری قول یہ عالیٰ حسین مشتاق ہے جس کے معنی بلند شان ہیں ہاں جی بلند شان متوقع ہیں تو پھر معنی کی بن جگہ اللہ وہ ہے جو لوازمات مردہ مادہ سے برتر وعلیٰ ہے بلند شان والا ماتا ان جسم و جسمانیات سے بلند بڑھتا ہے اس کا کوئی جسم و جسمانی خصوصیات نہیں اور ہر شے سے بلند اور بلندتا ہے کوئی اس کا مصل اور کفو نہیں اللہ ہو جو زمان و مکان کے احاطہ سے عرفہ و بلند ہے ایک معنی یہ اللہ ہو جو زویل عقول کے وہم و گمان فہم و ادراک سے بالا ہے اس کو لسوم کی روشنی میں یہ معنی بنیں گے چارم جو ہے لاہ یلو لہین سے مشتاق ہے اللہ جو ہے اس صورت میں جس کے معنی احتجاب کے ہیں اللّہ لا اللہ احتجاب کے ہیں پھر معنی یو یعنی اللہ وہ ہے جس کے ذات جس کے ذات وقول سے محجوب ہے انسانِ عقل سے معجوب ہے پردے میں اللہ کی ذات انسانی عقل درگ نہیں کر سکتے اللہ وہ جس کے نور کا انکشاف نوریہ کے لیے ہیں اللہ وہ ہے جس کے نور کا انکشاف نوریہ کے لیے ہاں جی ساری ستر کوبرا ہے یہ سر کوبرا ہے سر بہت بڑی سر ہے ہاں جی سر کوبرا ہے ان کے لیے بہت بڑی سر ہے اللہ وہ ہے جس کا کمال ہی ناقصین کے لہجاف ہے اللہ وہ اس کا کمال ناقصین کے لہجاف ہوا اس کو درخن کرنے سے عاجص سے پانچویں قول یہ ہے الہ الفصیل سے پن بنا ہے الہ الفصیل سے یعنی بچہ کا اپنی ماں کی طرف احتیاط مند ہونا اس معنیٰ سے تو اللہ وہ ہے جس کا اللہ وہ ہے ع سب اس کے محتاج ہیں یعنی جس طرح بچہ ماں کا محتاج ہے اس طرح سب اس اللہ کا محتاج ہے انتم الفقرا اللّہ تم سب اللہ کے محتاج ہیں قرآن ادبی ہیں اللہ وہ ہے آفات و مصائب میں اسی کی جانب بازگش کی جاتی ہے جس طرح بچے مم کی طرف ہر مشکل میں بازگشت کی جاتی ہیں اللہ عفات و مصائب میں اس کی جانب بازگشت کی جاتی ہیں اللہ کے تجرب الہ ہی کے ذریعے سے ہماری رسائی اس کے آستان تک ہو سکتی ہے انسان تذار و در آجیزی کر کے ہی اللہ کے حضور میں پہنچ سکتے ہیں وہ ناقلی ادراک اور تغبر و غروب سے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا چھٹا ششم یہ ہے علی ہاں علی حتا سید بابِ سمیع حسن بناہ محاورہ عربی زبان میں علی ہلّہ فلاً یعنی اس سے ڈرتا رہا تو اللہ الہ یعنی اس کی پناہ ڈھونڈی اس کی پناہ ڈھونڈی یعنی پھر معنی مجھے گا اللہ وہ ہے جو خوف و حراس کے وقت بندوں کی پناہ ہے اللہ وہ ہے جو تمام عالم کی تغاہ ہے اللہ وہ ہے جس کی حفاظت میں تمام مخلوق اپنے اپنے آدھا ان دشمنوں کی دسبر سے محفوظ رہتا ہے جو بھی اللہ کے حضر میں پناہ ہماتے اللہ ان سب کو پناہ دیتے تو انصر عنصر صاحب صاحب آگے جا کر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے سفر نمبر 91 پہ کہ سب سے زیادہ قوی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اس کا اصل جو ہے علاً ہے اور الاؤن کے معنی تہیرہ اور درماندگی کے ہیں تو بعضوں نے اسے والا ہن سے ماحول بنایا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہے بس خالق کائنات کے لیے یہ لفظ اس لیے اہم قرار پایا کہ اس بارے میں انسان جو خوش جانتا ہے اُسالے اس کے بارے میں اور جان سکتا ہے وہ عقل کے تحر اور ادراک کی درمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو اس کے ذات کے حوالے سے انسان جتنا جی آگے جاتے ہیں اتنا حیرانی بڑھتا جاتا ہے تاجر بڑھتا جاتا ہے لیکن ذات تک ادراک ممکن نہیں ہوتا وہ جس قدر بھی اس ذات ملغ کی ہنسی میں غور و خوش کرے گا اس کے عقیقی حیرانی اور درمندگی بڑھتی ہی جائے گی تو یہاں تک کہ معلوم کرے گا کہ اس کی, اس کی راہ کی ابتدائی عید و سے ہوتی ہے اور انتہائی عید و ہی ہے انسان خدا کی معرفت کے بعد میں جائیں تو ابتدائی عز و حیرت ہے انتہابی عید و حیرت ہے اس فارسی شہری کا اے از ازوا مقال قیل من خاک بر فراق من و تمشیل من ہاں جی تو یعنی کیونکہ انسان کی آپ اشہور ظاہری ادراکات سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و تر ہے انسان نہیں ادراک کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لہذا جو ہے اب غور کرو ہاں جی اور اللہ کی ذات کے لیے انسان, ہاں جی انسان کی زبان سے ہاں جی انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں اس سے زیادہ موزوں لفظ اور کون ہو سکتا ہے اور اللہ کو اس کے صفتوں سے پکارنا ہے تو بلا شبہ اس کی صفتیں ہیں صفتیں بے شمار ہیں لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک متحر کر دینے والی ذات ہے اور جو کچھ اس کے نسبت کہا جا سکتا ہے وہ عز و درمندگی کے اعتراف کے سوا کچھ نہیں فرض کرو نو انسانی نے اس, اس وقت تک اللہ کی ہستی یا ماہلوکی کائنات کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ سوچا ہاں اور سمجھا ہے وہ سب کچھ سامنے رکھ کر ہم ایک موضون سے موضون لفظ تجویز کرنا چاہیں اللہ کے لئے نام کے طور پر تو وہ کیا ہوگا اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کوئی تجویز جو ہے نہیں کیا جا کیا اس سے بہتر کوئی تجویز کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ کہ جب کبھی صرح میں عرفان بصرت کی کوئی بڑی سے بڑی بات کہی گئی وہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خود رفتگیوں کا اعتراف کیا گیا ہے سب نے یہ کہا کہ میں اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا اللہ کے ادراک سے میں عازش ہوں اور ادراک کا منتہا مرتبہ یہی قرار پایا کہ ادراک کی نرسائی کا ادراک حاصل ہو جائے کہ خدا کے میں کا محق و معروفت حاصل نہیں کر سکتا ہوں اسی کے اغراط اللہ کی ذات کے بارے میں آخری ادراک ہے آخری معروفت ہے اس لیے کے دل و زبان کی صدا ہمیشہ یہی رہی ہے کہ رب زدنی فی کا تہوراً ہم نے یہ دعا کیا ربز نفی کا تاعر یعنی اللہ ایسا کر کہ تیری حسی میں ہمارا تعین بڑھتا رہے کیونکہ تایر جہل کا نہیں بلکہ معرفت کا نہ اور حکمت کی حکمت و دانش کا فیصلہ بھی ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ معلوم معلوم ام شد کے ہیچ معلوم نہ شد یعنی اے اللہ میں اس بات کا علم ہو گیا کہ جو کچھ میں نے جانا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ اس حاقت کو درخت کر لیا کیونکہ یہ اسم اللہ کے لیے بطور ذات کے طور پر استعمال آئے یعنی اس میں جلال اللہ ذات کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لیے قدرتی طور پر ان تمام ان تمام صفحتوں پر حاوی ہوگا جو اللہ کے باقی عصما ہیں جن کا اللہ کی ذات کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے ان سب پر اس میں جلال اللہ حاوی ہوگا اگر ہم اللہ کا تصور اس کی کسی صفحت کے ساتھ کریں مثلاً الرب یا الرحیم تو یہ تصور صرف ایک خاص صفت ہی میں محدود ہوگا یعنی ہمارے ذہن میں ایک ایسی حسی کا تصور پیدا ہو جائے گا جس میں روویت یا رحمت ہے لیکن جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی حسی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ان تمام صفات جو ان تمام صفحات حسن و کمال سے منتصب ہے جو اس کی نسبت بیان کیے گئے ہیں اور جو اس میں ہونے ہونے چاہیے لہذا جو ہے اللہ اس میں اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا نام ہے ہر چند اس کے مشتق کے بارے میں ہاں جی علماء نے مختلف اغوا ذکر کیا لیکن اگر خواہ جو ہے دو آٹھ کال طالب ندر نقل گیا ہاں جی چھ پول نقل کیا علماء نے اور بھی اغوا ذکر کیا ہے لیکن ان سب میں جو بہتر قول یہ ہے یہ جو ہے الہن ہن الن النہنش اللہ ہنشے کے معنی میں ہاں جی اگر پرنس الصابری صاحب نے اس رائے کو جو اصرداو اوراد فتیہ کا اشعارے ہیں اس نے اس قول کو زیادہ پسند کیا اور باقی لگتا بھی یہی زیادہ پسندیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مشتاق ہے تو اسی معنی میں ہے کہ وہ پاک ذات جس کو ادراک میں انسانی وقول سمجھ بوجھ معرفت جو ہے عاجص ہے متحر ہے جتنا اس کی معرفت میں آگے جائیں گے اتنا پر تعین بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ سے دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی کماؤں کو معرفت حاصل کرنے کی توفیق توفیع طاف الم عام اور